الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر امه القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من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 کو جو دلیل دی گئی توحید پر اس کا بیان ہوا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت میں انبیاء پیدا ہوئے ان کا بیان ہوا اور اس بات کا بیان کہ سب کی ہدایت ایک ہی تھی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت کی پیروی کا حکم دیا گیا اور یہاں بھی علماء نے کہا کہ اسلوب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہو کہ آپ پیروی کریں انبیاء کی ٹھیک بلکہ کہا ان کی ہدایت کی یعنی جس شے کی پیروی کرنی ہے وہ ہدایت ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدہ کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی کسی نبی کی پیروی نہیں کریں گے ہاں ہدایت کیونکہ سب میں مشترک ہے اور وہ ہدایت کیا ہے وہ اصول دین کے بعد میں سے ہے وہ دین ہے وہ سب امبیاں میں مشترک ہے لہذا ملت ابراہیمی علی اعلیٰ صاحبیہ صلاحۃ وسلم کی پیروی کی جائے گی اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو انبیاء انبیا اور رسول کا سلسلہ تھا جو سب کے سب توحید پر تھے لیکن کچھ ایسے بے وقوف پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کہا کہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ ہی ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بشر پر کوئی شہ نادل ہی نہیں کی کیونکہ بشر پر نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اتنے معظم اور بڑے نہیں ہیں جتنا تصور کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو جس نے رسالت کا انکار کیا جس نے یہ کہا کہ رسول یا وہی نہیں آتی اس نے اللہ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا بات واضح؟ اس کے بعد جب یہ سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو گیا اور تمام کتابوں کا ذکر ہو گیا حکمہ تو اب اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آخری کتاب کا وہاد کتاب النزل مبارک واضح تو اس طریقے پر آپ پیچھے سے اس کا ربط دیکھ سکتے ہیں تو وہ کتاب ان انزل اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری بہت مبارک ہے یہ جو بار آکاف کا مادہ ہوتا ہے اس کا لغوی مطلب ہے ازدیاد اور نمو لیکن خیر میں کسی شے کا بڑھنا اور نمو اس کی بڑھوتری فلقی یہ برکت ہے ٹھیک ہے تو لہذا بار آکاف کا لغوی مطلب بڑھوتری ہے اور زیادتی ہے کس میں خیر میں اور اس سے جو سیگا آتا ہے باب تفعول کا وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی تباء تو تبارکا کا سیغا آپ کسی انسان کے لیے نہیں بولیں گے تبارک تبارک اللہ ٹھیک ہے تبارکین للعالمین نظیرہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ متبارک اس لیے ہے کہ ان سے ہر وقت خیر کا صدور ان کے ارادے سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو فرمایا کتاب مبارک تو کتاب اور مبارکن صفت موصوف ہے بیچ میں جملہ مترزہ ہے یہ کتاب مبارک ہے کیا مبارک ہے جس کو ہم نے اتارا بیچ میں کیوں لے کر آئے صفت اور موصوف کو توڑا کیوں انزل نہ یہ بھی ہو سکتا تھا ہاحدہ انزل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاحدہ کتاب ہاضہ ماں انزل ہوا, ہوا کتاب ان مبارکن تو کہا کہ گویا اس میں اشارہ ہے کہ یہ کتاب کا مبارک ہونا اس کی علت ہمارا اسے نازل کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب مبارک ہے چاہے اللہ کی طرف سے آئے یا کسی غیر اللہ کی طرف سے آئے نہیں یہ کتاب مبارک اس لیے گھمنے سے اتارا ہے سمجھ رہی ہے کہ کتاب ان انض اللہ مبارک ان فتبی مصدق الدی بین ید یہ جو قرآن مجید کا بارہ اسلوب ہے بین ید تو بین ید کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے درمیان تو جب جیسے کوئی مخاطب گفتگو کرتا ہے مخاطبین سے تو اس کے دونوں ہاتھوں کے جو درمیان ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو جو معاصر ہیں ہم اثر ہیں کنٹمپریریز ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے بین یدئی آد کے لئے تو مصدق ما بین یدی قرآن آیا قرآن کے سامنے کچھ لوگ موجود ہیں وہ یہود ہیں وہ نصارہ ہیں وہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ موسا اللہ کے رسول ہیں اور تورات اللہ کی کتاب تھی ان سب باتوں میں قرآن ان کی تصدیق کر رہے ہیں کے مصدق بین ہی ولی تن درا ام القرآ ام القرآ بستیوں کی ماں مکہ کا لقب ہے تاکہ آپ ڈرا دیں اچھا یہ آپ کو پتا چلے گا نا باؤ آیا پہلے بھی بتایا تھا کہ ہاں کتاب الندّا مبارکن مصدق الدی بیندی لی تنظیرہ بھی ہو سکتا ہے تو ولی تندرا سے کیا فرق پڑا گویا اس کتاب کے بہت سے مقاصد ہیں اور من جملہ مقاصد میں سے ایک مقصد انظار بھی ہے اور اگر ہوتا کہ واؤ نہ ہوتا تو پھر یہ مانا حاصل نہ ہوتا پھر ہم کہتے ہیں کہ کتاب مبارک آئی اسی لیے کہ تاکہ آپ ڈرائیں ولی تنظیرا میں کیا معنی ہے اور بھی مقاصد ہیں اور بھی اغراض ہیں اور بھی فوائد ہیں اور من جملہ فوائد میں سے ایک فائدہ وَلی ام ومن کرمنہ یہاں یہ نہیں کہا کہ وما حولها؟ اس لیے کہ ام الخر سے برا بستی کو ڈرانا نہیں تھا اہل بستی کو ڈرانا تھا لہذا جب عطف کیا تو من کے ساتھ کر دیا گویا بتانے کے لیے کہ بستی فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے بلکہ بستی کے رہنے والے ہیں تو کہا بستی والوں کو ڈرائیں اور جو اس بستی کے ارد گرد رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اول مانے کہا وہ من میں پوری دنیا ہے اور بات ویسے بھی ابھی بھی آپ نقشہ کھول کے دیکھیں تو مکہ بالکل درمیان میں آپ کو نظر ہے یعنی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بالکل نقشے کے درمیان میں ایک شہر ہے وہ مکہ من حا پوری دنیا ہے اس کے اچھا آپ کہیں کہ کیسے تمہیں پتہ چل گیا منحا پوری دنیا ہے ہو سکتا ہے منحا سے مراد آس پاس کے ہی ہوں بس وہ دوسرے دلائل شرعیہ سے معلوم ہوا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور قرآن نے بھی کہ میری بےست تمام نو انسانی کی طرف ہے اور یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کسی اور نبی کی بے ایسے نہیں ہے وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی متفق علیہ کیا حدیث ہے کہ اوتی تو خم سن لم یونادن قبلی مجھے پانچ وہ چیزیں دی گئی ہیں جو میرے سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں وہ خسائ سے نبوت میں سے ہے اس میں سے آخری بات کیا ہے آپ نے فرمایا ودین بالآخر اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر یو منبی قرآن کی بہت سی آیات سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے ان لوگوں کے رد میں کہ جو کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر صرف صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہوتا ہے تو جو ان کے خلاف دلیل بہت سی آیات میں ایک آیت یہ بھی ہے کیونکہ یہاں فرمائے ولدین یو بالآخرہ یو امین یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان بالآخرہ ہو اور ایمان بالقرآن نہ ہو اور ایمان بالقرآن متصور نہیں ہے جب تک ایمان بالنبی نہ ہو یعنی قرآن کو کلام اللہ ماننے کا لازمی تقاضا رسول اللہ کو رسولمان تو جو بھی آخرت پر ایمان رکھے گا وہ قرآن پر ایمان رکھے گا يؤمنونَ يؤمنونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ اب آپ دیکھیے کہ اگلی جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں پچھلی آیت جو بیچ میں آیت آئی و کتابوں کتابوں سے پچھلی آیت کیا تھی کچھ لوگوں نے کہا کہ رسالت آتی ہی نہیں ہے اور اللہ تعالی نے بشر پر کچھ نہیں اتارا ٹھیک ہے اب رسالت ہی کے حوالے سے کچھ اور طرز عمل بھی ہے وہ اگلی آیت میں بیان کیے جا رہے ہیں اگرچہ اس آیت کا ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صاحب تھے عبداللہ ابن عبی سرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انہوں کے خالہ زاد بھائی جو مدینہ میں تھے اگرچہ یہ آیت مکی ہے لیکن جن لوگوں نے کہا انہوں نے اس کو مدنی کہا وہ وہی لکھا کرتے تھے پھر مرتد ہو کے چلے گئے ٹھیک ہے تو مرتد ہو کے چلے گئے تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے قتل کا حکم دیا تھا ان میں سے ایک صاحب یہ بھی تھے مختلف تھے نا ایک خاتون تھی ایک ابن قتل تھا اور ایک عبداللہ ابن بھی سرا کہ یہ لوگ کعبہ کے پردے بھی پکڑ کے بیٹھے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے ٹھیک <تصفح> ہے تو یہ صاحب جب چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ یعنی بس اس طرح کہ میں بھی اس طرح کی باتیں کہہ سکتا ہوں یہ جو وہی نادل ہو رہی ہے میرے بھی اختیار میں من قلصل المسلم انضل اللہ ٹھیک ہے تو بہر الباد میں پھر یہ دوبارہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے رجوع کیا اور ان کا اسلام جو ہے وہ بعد میں ٹھیک رہا اگر چہ کے نبی نے انہیں قتل کا حکم دیا تھا لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انول نے ان کے حق میں شفاعت کی آپ نے وہ واقعہ سنا اور فتح مکہ کے موقع وہ واقعہ یہی تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے سعید عثمان تو اللہ کے نبی نے ان سے اعراض کیا ان عبداللہ ابن نبی سرا سے تو بعد میں جب حضرت عثمان نے اصرار کیا تو آپ نے ان کی توبہ قبول کیا اور ان سے بیعت لے لی اور پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ان سے اعراض کیا تھا تم میں سے کسی نے کھڑے ہو کے سے قتل کیوں نہیں کیا یعنی جب میں نے حکم دیا ہوا ہے کہ اس کا دم جو خون ہے وہ حدر ہے اور یہ ان لوگوں میں سے جن کو حرم میں بھی قتل کیا جائے گا تو کیوں نہیں قتل کیا تو انہوں نے صاحبہ نے کہا آپ اشارہ فرما دیتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی جو ہے وہ اشارے سے نہیں حکم دیتے یعنی جب نبی نے ایک حکم پہلے سے دیا وہ تو یہ بہت سخت حکم تھا ان کے بارے میں تو بال نے کہا کہ اس عائد میں بھی ذکر ہے وہ اللہ بال والے عبداللہ ابن ابھی سورا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے ممن اس سے افطرا اللہ ہی کریبن دیکھیے جتنی بھی صورتیں ہو سکیں آپ غور کیجئے گا اس شاید میں ساری موجود ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے افطرا یفتری افطرا اچھا او قال یا کہے کہل اس میں تمام جھوٹے نبی شامل ہیں او اوحیا الی یا وہ کہے کہ میری طرف وہی کی گئی ہے ولم الی ہی اس کی طرف کچھ وہی نہیں کی گئی ومن اب یہ ومن کہا کسی پر ہے پہلے من نہیں ومن اغلب اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو کہے کہ میں بھی اتار دوں گا مسلم انضر اللہ مثل اس کے جو اتارا اللہ نے بات واضح کہ نہیں دیکھیں ایک, ایک, ایک تین چیزیں ہو سکتی ہیں آپ یعنی کوئی شخص حقیقی نبی کا انکار کرے حقیقی نبی کا تو انکار کر دیا وہ کیا کہا ماں قدر اللہ حق قدری انضر اللہ علیہ بشرم بنشیم اس کے بعد یا تو یہ کہے کہ خدا کے مقصود تک خدا کی مراد تک میں خود پہنچ سکتا ہوں خود پہنچنے کا کی کیا مطلب ہے؟ اپنی عقل استعمال کروں گا دانشوری فکر فلسفہ تو فرمایا یہ افطرا اللہ ہی کدی انسان اپنے فہم سے اپنی عقل سے اپنی دانشوری سے فلسفے سے غور و فکر سے اور تعمل سے خدا کی مراد تک نہیں پہنچ سکتا بات, بات ہے تو وہی کے بغیر جو بھی خدا کے بارے میں کہا جائے گا یا خدا کی مراد اور رضا کے بارے میں کہا جائے گا وہ کیا ہے افطرا علامہ الکدے ٹھیک اچھا اب اگر اس کی بات اس طرح تسلیم نہیں ہوتی تو وہ نبوت کا دعویٰ کر دے وہ کہے کہ ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وحی کے بغیر بات نہیں چلے گی تو چلو میرے اوپر وحی آتی ہے ٹھیک ہے حالانکہ اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی پہلے تو وہ جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پر یا پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی ہی شہید اگر تیسرا شخص وہ ہے جو رسول وحی لے کر آئے ہیں یا قرآن لے کر آئے ہیں اس کے اس کو چیلنج کر کے کہتا ہے کہ اس میں جو بات ہے وہ میں بھی کہہ سکتا ہوں یعنی قرآن کی فصاحت و بلاغت کا جواب میں بھی دے سکتا ہوں ایک ہے کہ رسول کا انکار کر دیا ہے سر سے اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہی آ ٹھیک ہے ایک ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ رسول نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ہے رسالت کا انکار وہ کیا تھا اما قدر اللہ حق قدری بشر منشئی ایک ہے کہ یہ جو رسول کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہیں یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے لہٰذا انزل الله اور بیچ میں کیا ہے کہ اپنے خیال اور دانشوری سے کچھ باتیں کی جائیں یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا جائے تو یہ صورتیں ہیں جو ان چار کی س... چار صورتیں ہیں جو دو آیات میں بیان کی گئی ہیں وما قدر اللہ حقا قدری اور اس عیسائی ہے استفامیہ یعنی وہ یعنی کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے آگے بھی کیا ہوگا اور کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے جو نہیں الگ الگ ہے یعنی یہ نہیں کہ ایک ہی شخص یہ تین باتیں کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو پہلے جھوٹ باندھے اللہ پر اس سے اور اور کیا یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کیا ہوگا جو کہے کہ میرے اوپر وہی آتی نہیں آتی اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ میں بھی وہی کلام اتار سکتا ہوں جو اللہ نے اتارا ہے تو اب دیکھیں وہ الہی اور اگلی کیفیت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ ہے کہہ رہے کہ میرے اوپر اللہ نے نادل کیا ہے وہ الہی یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ اللہ نہیں اتار ہے تو میں بھی جیسا کلام بغیر اللہ کے لا سکتا ہوں. یعنی میں نبوت کا دعویٰ تو نہیں کروں گا لیکن میں اپنے پاس سے وہی کلام لے آؤں تو تینوں میں جو قدر مشترک ہے وہ نبوت کے ساتھ تعامل ہے یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نبوت کی حاجت نہیں ہے افطراً یا میں خود نبی ہوں یا میں نبی جیسا کلام لا سکتا تو تینوں صورتوں میں انکار نبوت کا ہے تینوں میں سب سے بڑا ہاں اس میں جو جو سپرٹیو ڈگری ہے نا وہ حسر والی نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کر کیونکہ یہ سب سب سے بڑھ کر ظالم یعنی آپ یوں کہیں لوگوں میں سب سے بڑھ کر تعلیم یہ تین لوگوں وہ <تصفح> <تصفح> غور کریں پھر آپ بتائیں لیکن و اللہ عالم شاید سب سے بڑھ کر ظالم بیچ والا آدمی ہے اللہ بیدر جانتا ہے ایک علی افطرا الكذب وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے لیکن جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہے اور ہے اللہ یو ہے الیہ شعی عن تو یہ والم شاید سب سے بڑھ کر ظالم اچھا اس میں ایک اور بات دیکھیں سب سے بڑھ کر ظالم کون ہے وہ علی اللّہ الكذب ہے یہ بھی بات ذہن میں آئی ہے اور باقی دونوں صورتیں افتراء علّہ ہی کی فرائے. یعنی سب سے بڑھ اس لیے آپ دیکھیں یہ بات میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن ابھی بھی ذہن میں آئی ہے غلط ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سب سے بڑھ کر ظالم کا لطف لگایا افتراء علّہ کا ادیب کے ساتھ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس کے بعد اس پر اتفارا ٹھیک ہے کے ذریعے تو پتہ کیا چلا کہ اصل سب ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے کی صورت یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے یعنی تینوں صورتوں میں کامن شے کیا ہے اللہ پر جھوٹ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر وہی آئی ہے اور اس پر وہی نہیں آئی اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں بھی وہی کلام لا سکتا ہوں جو اللہ نے ہوتا وہ بھی جھوٹ باندھ رہا ہے یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کلام اللہ اور کلام بشر میں کوئی فرق نہیں ہے گویا تینوں صورتوں میں جو بنیادی شہر وہ کیا ہے افطرا اللّہ القدب تو یہ بڑی ہیڈنگ ہے اس کے نیچے یہ اس کی اقسام ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے گا تو سب سے بڑا ظالم مفتری علّہ القدب ہے اور مفتری علّہ القدیب کبھی یہ بھی ہوتا ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا اس میں عام ہے اللہ سبل تمسیل میں ساتھ دے دیے کہ نہیں وہ جو ہم نے ابن تہمیہ کا پڑھا تھا اس طریقے پر اگر تو مفتری اللہ میں عام ہے اس کے نیچے بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں نا انواع ہو سکتی ہیں تو اللہ سبیل المثال کچھ انواع بتا دی گئی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں اور یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی طرف سے حلال و حرام کیا جائے جیسے فرمایا دوسری جگہ کہکول اللما توصیف السنا تکی بہادا حلال الوہاذا حرام ال تو اس طریقے پر بہت سی صورتیں ہیں لیکن یہ سب کیا ہے سب ایک چھتری کے تلے جمع ہے وہ چھتری ہے افطرا اللہ کدی اللہ علیہ یہ ہو سکتا ہے البت جانتا اس کے بعد ان سب کو ایک لفظ میں جمع کیا سب ظالم ہے کہتے ہیں یہ غمر تم کی جمع ہے غمرتن کہتے ہیں جو دوسری جگہ ہے نا سورت المینا کہا کہ فا اور شبہ فا اور میم میں کوئی وجہ شبہ ہے حروف شفا بھی ہے تو ایک ہے سوری غائن میم را اور ایک ہے غائن فا لام ٹھیک ہے تو کہا کہ یہ جو غائن غائن جس کے شروع میں آ جائے اور میم یا فاغ روف شفیاں ہو تو اس کے اندر ڈھانپنے کا مفہوم ہوتا ہے یعنی غائم سے جتنے بھی لفظ شروع ہوتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں ڈھانپنے کا مفہوم ہے کہ نہیں غمرہ اس پانی کو کہتے ہیں جو سر تک پہنچ جائے کس پانی کو کہتے ہیں جو سر تک پہنچ جائے تو غمرہ غفلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عام یعنی بل قلوبہم فی فی غمرتہ میں آپ پڑھیں گے بل قلوبہم فی غفلت عمادہ ٹھیک ہے لیکن گمرا اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو سر تک ڈھانپ لے کسی بھی ایسی حالت کو جو انسان پر پوری طرح تاریخ ہو جائے اس کو گمرا کہتے ہیں کوئی بھی ایسی حالت کہ جو انسان کو سر تا پاک گھیر لے اس پر پوری طرح حاوی ہو جائے وہ حالت گمرہ کی ہے غشابتن عموماً ابسار پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آنکھوں پہ لیکن گمراہ کیا ہے پورے وجود کو ڈھانپنے والی چیز جیسے میں نے کہا وہ پانی کہ جو سر سے لے کے پاؤں تک انسان کو ڈھانپ لے تو غمرات الموت گویا کہا گیا کہ موت کے وقت ایسی حالت ہے جس میں گویا پورا انسانی وجود اس میں جس کو سکرات الموت بھی کہتے ہیں بل قلو کیا وَلَو غمرات الموت پورے انسان کو ڈھانپ دے گی اس کا تخیب نہیں ہو سکتا مثال کے طور پہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے چوٹ ہوتی ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے آپ کو شدید درد ہو رہا ہوتا ہے لیکن دماغ کبھی کسی اور چیز کے متعلق سوچ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ حالت تو ہے انسان کی لیکن وہ حالت اس پر ایسی تاری نہیں ہوئی ہوئی کہ اس کو اس تمام فیکلٹیز پر غالب آ گئے مطلب موت کی حالت ایسی نہیں ہے موت موت ہے وہ جس پر آئے گی وہی وہ بتائے گا اور جس جس پر آئے گی وہ بتا نہیں سکے گا یعنی وہ بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ تو چلا جائے گا دنیا سے تو غمارات الموت ہے موت کی وہ حالت وہ سکارات کہ جو انسان کو پوری طرح ڈھاپ لیں یعنی سختیاں کہ ترجمہ کیا ترجمہ ہے ذرا آپ بتائیے سختیاں سختی <تصفيق> <أَندي> اور فرشتے باسطو ٹھیک ہے یہ اسم الفائل ہے نا اس وجہ سے نون گرا ہوا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے باسطو عیدیم اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے اخرجو یعنی معذوف کے قائلین الحم کہہ رہے ہوں گے ان سے ظالمین سے اخرجو انفسکم کو نکالو اپنے نفوس کو اور یہ بھی قرآن مجید میں آپ ذرا غور سے دیکھیے گا قرآن میں جہاں بھی جان قبض کرنے کا ذکر آتا ہے وہ اخراج الروح کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا روح نکالو روح ہر جگہ نفس ہے یعنی نفس نکالو اخرجو اللہ یا توفل انفسا ہی نا موت یہ تموت فی منا تو یہ ایسی بات ہے جس پر غور کرنا چاہیے کچھ علماء نے اس پر غور کر کے بہت سے نتائج نکالے ہوئے ہیں کہ نفس نفس کیا جاتا ہے تو شاید یہاں نفس سے مراد روح ہی ہے اور جہاں حدیث میں روح آیا تو حدیث روایت بالمانہ ہے اردو علماء نے کہا روایت بالمانا میں نفس کی جگہ روح روح کی جگہ نفس رکھ دینا عام ہے تو لہذا ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس ہی فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے تو نفس جو ہے کیا چیز ہے وہ اس میں روح بھی شامل ہے لیکن شاید اس میں روح کے علاوہ بھی کچھ ہے یعنی روح کا ایک جز ہے اور کچھ اور کچھ اضافہ بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے اب خریجو الف ابھی اس پر تحقیق نہیں ہو سکتی اپنی جانوں کو نکالو یا اپنی ارواح کو نکالو الما قرآن مجید کی دو آیات ہیں جن سے عذاب قبر پر استدال کیا جاتا ہے اور وہ استعدال بڑا قوی ہے اگرچہ نس کے درجے پر نہیں پہنچا نس کے درجے پہ تو نہیں پہنچا لیکن قریب قریب سراہتاً ہے نس کے درجے سے مراد ہے جس میں دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو تو ایک آیت یہ ہے قرآن مجید کی جس کے ذریعے عذاب قبر پر استعدال کیا گیا دوسری آیت ہے مؤمن کی سورت الغافر کی کہ کیا فرمایا؟ اَنَّار ادخلوا آل العذاب۔ <تصفيق> کہ بھئی صبح شام یہ اعلی فرعون آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ان کو اشد عذاب میں داخل کرتا تو وہ چلا کہ صبح شام جو عذاب پر پیشی ہے آگ پر پیشی ہے وہ قبل یوم قیاما ہے. ہے تو ایک آیت وہ ہے اور ایک آیت ہی ہے. یہ الما الما آج کے دن سے یعنی جانیں قبض کی جا رہی آٹو تو اس دن سے کیا مطلب ہے اس دن کون سا وہ برسخا آدے ہو رہی ہے کہ کیونکہ قیامت تو بعد میں آ رہی ہے فرمایا جزا آج کے دن تجنا بل تمہیں ذلت کا عذاب بدلے کے طور پہ دیا جائے گا بیما کن تم دیکھیے وہ جو ابھی ہم نے تفصیل کی تھی نا یہ سب ظلم یہ سب قول بغیر علم ہے بما کن تم تقرا غیر الحق بس اب اس کے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہا کرتے تھے بات واد ہو رہی ہے کہ نہیں کن تم انیاتی تس تک بیرون اور تم اس کی آیات سے استقبال کرتے تھے یہ جتنے تینوں اقوال ہیں چار اقوال آئے ہیں ہمارے سامنے رسالت کے بعد میں وہ چار اقوال کون سے ما قدر اللّہ حق قدریض اللہ علیہ من شعیع دوسرا اقوال ہے عظلم تیسرا اقول احلام علی شعی اور چوتھا کیا ہے وومن قول ضل الم ضر اللہ ان چاروں چیزوں میں کامن بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دو ہیں تو دو کامن کیا ہے قول اللہ بغیر الحق اور استقبال یعنی رسول کے سامنے نہیں چڑھنا لہٰذا کہہ دیں کہ رسالت تو ہوتی نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے یا میرے اوپر وہی آتی ہے یا میں بھی اس طرح کا کلام لے آؤں گا یا خود اپنی عقل سے پہنچ جاؤں گا یہ سب کیا ہے استقبار ہے تو آپ دیکھیں تو گویا علت بتا دی و کن ان آیاتی ہی تو گویا ان سب چاروں اقوال میں کامن بات ہے علی اللہ بغیر علم القول اللہ بغیر حق اور الاستقبار بات واضح ہے کن تم ان آیاتی ہی تستقب اور یہاں کن تقولون اور کن دونوں بتایا کہ قول اللہ بغیر الحق اور استقبال گویا ان کی عادات ہیں ماضی استمراری ہے نا کن تم آیا ہی اگلی آج دیکھیے جب یہ لوگ پہنچ جائیں گے اللہ کے سامنے تو بہت خوبصورت اور ڈرانے والی بھی آیت ہے فرمایا ولق تمون فرادا فرادا کس کی جماعت فردن کی ٹھیک ہے ولقی فرادا تم ہمارے پاس آ جاؤ گے فردن فردن وہ کلو ہم آتی ہی فردا آ جاؤ گے نہیں بلکہ آ چکے ہوں جی تم ہمارے پاس آگئے ہو فرادہ اکیلے اکیلے کما خلقناکم اول مرات جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا یعنی جس طرح پہلی دفعہ تم ہمارے سامنے حاضر ہوئے تھے جب ہم نے اخرج من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم تمہیں اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور تمام انسان حاضر ہوئے تھے اپنے جسموں سمیت صرف ارواح موجود نہیں تھیں اور فرمایا کہ بے لباس تھے اور بے غیر مقتون تھے اسی طریقے پر آج تم ہمارے سامنے دوبارہ حاضر ہو گئے ہو جیسے پہلے کبھی حاضر ہوئے تھے اغل تو جس کو عالم زر کہا جاتا ہے نہیں بغیر ارواح کے نہیں محض ارواح نہیں تھی بلکہ جتنی بھی روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اج سام کے ساتھ اللہ نے حاضر کیا تھا اسی لیے فرمایا تمونہ فرادہ کماں خلق ناکم اول مرات تو اس میں کس خلق کی طرف اشارہ خ... ابو مر... اول مر... کب پیدا کیا گیا اور اس شاید کا اسلوب واضح طور پہ کیا بتا رہا ہے کہ یہاں ارواح کی بات نہیں ہو رہی حدیث تو بالکل واضح ہے ابو کا دما مم ظہور ٹھیک ہے کہ نہیں جب ہم نے آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ارواح کا پشتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی پشتوں سے ان کی ضروری نکالی مردے نکال مردے نکلے नی, نی, زندہ نکلے نے سب کو حاضر کیا تو روح کے ساتھ. नی, تو موجود تھی روح کا انکار نہیں ہو رہا کیونکہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں صرف روح نہیں تھی بلکہ جسم, ساتھ جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حاضر کیا اس کو عالم الظہر کہتے ہیں اللہ کے بنوایا کہ وہ جب اسی حدیث روایت میں کہ فخراجہ ہو مثلت ذر اللہ تعالیٰ نے انہیں نکالا چوٹیوں کے معنی چوٹیوں سے براد تشبی صغر میں نہیں دی گئی چھوٹے پن میں نہیں کثرت میں ان اتنی تعداد میں لوگ موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے حاضر کیا تو یہ وہ وقت تھا کہ جس میں اللہ نے سب کو حاضر کیا اور سب اللہ کے سامنے موجود تھے اور گواہی دے رہے تھے وہی کیفیت دوبارہ ہوئی ٹھیک اچھا وہاں انسان بالکل اکیلا تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں آیا بہت کچھ اس نے حاصل کیا بہت سے القاب اس کے اوپر چڑھ گئے بہت سی چیزیں اس نے حاصل کر لی لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کے کیونکہ آگے آ رہا ہے وہ ترک تم ما خلنا کم ورادوری کم بالکل اسی طریقے پر جس طرح پہلے تم بالکل لاچار اور بے چارگی کی کیفیت میں کچھ کسی شے کے مالک نہیں تھے آج اسی طریقے پر دوبارہ ہمارے سامنے حاضر ہو یہ مراد ٹھیک اس لئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا تخمیل ویسے کہتے ہیں نعمت دینے کو خول یعنی آقی تو ہو شی انبت یعنی میں نے اسے کوئی شاید دی جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا پیچھے چھوڑا ہے ما خول نہ خولناکم کا ویسے مطلب تو دینا ہی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہماری نقد میں ما ماخول مطلب جو تمہارے اوپر خول وغیرہ چڑھے نا وہ بھی کہہ سکے ٹھیک ہے یعنی جو کچھ تمہارے اوپر لبادے چڑھے تھے جو تم نے اپنی شخصیات بنائی تھی جو تمہارے القاب ہوتے تھے اتنے لمبے لمبے اتنی تمہاری یہ ڈگریاں تھیں اور یہ تھا وہ سب فضول باتیں تھیں انڈین اگر غور کیا جائے تو سب ایسے ہی تھا تو سارا کچھ چھوڑ کر آج اکیلے آ ہو ہمارے سامنے وہ طرف تم ماخول ناکم ورک ہاں تمہوں آپ بتائیے نا کیا گردان جے نہ جے جے جے جے جے جے جے روک جائے اب کیا ہے ولقد جئتم ٹھیک ہے ولقد جئتم اب اس کے بعد لگانا ہے نا تو یہ جو تم ہے نا اس کے اوپر جو سکون ہے یہاں ذمہ لگا کر اس کو اشبا دیں گے اشباہ سے مراد ہے ملانے کے لیے ولقد جئتم نا بات بننے رہے گی تو ہم نے گے ولاق جی تم یہ بھاؤ اشبا کا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اشبا کا یعنی وہ جو ذمہ ہم لگا رہے ہیں ملانے کے لیے اس کو ذرا اچھے طریقے پر سراب کر رہے ہیں یعنی کما خالق اصل میں ہاں وہی یعنی آپ اگر خود ہی گردان کریں گے اور کہیں گے تو ہمارے پاس آئے تو تم نہ تو آپ کو ایسے ہی بولیں گے جیتو مونا ٹھیک ہے کوئی قاعدہ واعدہ نہ بھی آپ کو پتا ہو تو آپ یہی کہیں گے جیتو مون ہونا چاہیے تم ہونا یعنی اتحی تم ہونا تم ہمارے پاس آ ہو گئے نہیں میں آپ کے ذوق سلیم پر قیاس کر ہوں عالم تو اس بہت ہونے پر قیاس کرتا رہا جب میں کہتا ہوں آپ کو یہ سارے قواعد حتمن میں کہہ رہا ہوں قواعد کی حاجت ہی نہیں ہے جب میں قواعد کی حاجت کا بیان نہیں کر رہا میں علم پر اعتماد نہیں کر رہا ذوق پر اعتماد کر ہوں ٹھیک ہے اچھا جی داؤد صاحب ذرا تشریف لائیے آج کل ہم تھوڑا کم پڑھ رہے ہیں نا داؤد صاحب سٹیج پر تشریف لائیے اچھا ایک منٹ یاد مکمل کرنا ہے وہ تو رخ تم ما خلنا کم و را غہور کم یہ ترجمہ باز ما کم شفا کم اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے شفیع شفیع کون ان کی صفت کے الدین تم جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا کہ وہ تمہارے شرا ہیں <بَيْنَكُم> یعنی بَيْنَكُمُ <وَلْأَصَّبَق> تمہارے درمیان جتنے اسباب تھے سب کٹ گئے باب <تصفح> وَضلَّ <عَنكُم مَا> كنتم <تزعمون> اور گم ہو گیا وہ کون گم ہو گیا کا فائل کون ہے ما کن تم <تزعمون> جو تمہارے زوم تھے جو تمہارے خیالات تھے جیسا بتاؤ میں جی کون سا بات ہو سکتا ہے ذرا جی اس میں جی. ترجمہ میں لکھا اچھا سلام کیا اچھا. تو کئی فتح دو دنیا ضرور تم جی جی مطلب چادر بتایا تھا نا چادر, چادر. جی اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں ایک سابی فرماتے میں نے آپ پر یمنی ایک چادر دیکھی جس میں وہ سرخ اور جیت پڑی م. م. م. م. کیا کہہ رہے جی ہاں جیسے آپ چاہیں کماتشا <laughs> دنیا ضرور من و کئی فات من لو لا افروجی دنیا الدنيا نل محمد سعید ال محمد سعید ال مولا نبیون آمر نہ لا من هو لا أنا مولا لي وسلم على كل من هو شفا تو جا شفاعته دہی فل مستم سی نبی دائی روای فل مستم سی به نبیر منفا سی مولا یا پن فی خلقیوں فیلوتی پنبی جینا فی خلقیوں فیلو وکلو ہوں میر ریلتا میں لديه عند اور وواقفون لديه عند حدهم من نقطات العلم أو من شكلات الهدى <تصفيق> كالي المولى يا صلبي وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الذي تم معنى هو بہلوی تم مان ہو هو بھی بنباری سمی مولا فل سلن عن مزاح في محاسی منزه عن شبيك في محاسني فجوهر الحسن فيه غير من قاساني على حبي بك خير بخلقك بیت بیت نمبر بسم اللہ, اللہ آل کے قدره قدره نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں دی گئیں وہ اگر آپ کی قدر کے مطابق ہوتی اس میں کیا پیغام کیا ہے اللہ کے نبی کے کچھ موضوع ہیں قرآن کے سوا قرآن کی باری بعد بار میں آئے گی بہت سے حصے موضوع تو کہا کہ یہ جو حصے موضوع تھے ان کی قدر زیادہ ہے کہ رسول اللہ کی قدر زیادہ ہے بعد والے ہو رہی ہے کہتے ہیں تو کہتے ہیں اگر ان حصہ جو موضوع آپ کو دیے گئے وہ آپ کی قدر کے مناسب ہوتے یعنی لہو نا سبق قدر رہو آیا تو من ٹھیک ہے تو کیا ہوتا آہ یس محدآ دا ریسرما میں تو صرف آپ کا نام بولنے سے جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکا ہے وہ صرف آپ کا نام بولنے سے نکل کے کھڑا ہو جاتا یعنی اگر آپ کی قدر جتنے موضے آپ کے ہوتے ہیں بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں کوئی بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ خود سب سے بڑا بوجھزہ ہے اور باقی جتنے بھی حصے معزد آپ کو دیے گئے ہیں وہ آپ کی قدر سے کم ہے کیوں آپ کی قدر سے کم دیے گئے ہیں اس لیے کہ وہ حصے معضے آپ کی قدر جتنے ہو نہیں سکتے مگرنہ اگر وہ آپ کی قدر جتنے ہوتے تو صرف یا محمد کہنے سے جو ہے وہ دار سر جو ہے دارس کا مر چکا رمیم ہڈیاں بھی اس کی گھل چکی ہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد بہت زبردست بات کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ لم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں آپ نے ہمارا امتحان نہیں لیا ایسی باتوں سے جن کو عقل نہ سمجھ سکے یعنی جو بھی بات آپ لے کر آئے ہیں اگرچہ عقل اس تک خود پہنچ نہیں سکتی تھی لیکن جب بتا دیا جائے تو اس کو سمجھ آیا ٹھیک ہے یعنی اس میں اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ نصارہ اگرچہ کوئی نبی بھی ایسی بات لے کر نہیں آتا کہ جس کو عقل جان نہ سکے پہچان نہ سکے بتانے کے بعد لیکن اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نصارہ کا جو عقیدہ ہے تصلیس کا اور ہمارے دین میں توحید خالص ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہماری خاطر فلم نَرْتَبْ وَلَمْ تو نہ ہم نے شک کیا نہ ہم بھٹکے فلم ورا تب نہیں سی ر فِي القرب والبعد جب البرا بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کون ہے ماسیب اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کی حقیقت کا فہم حاصل کرنا اس بات نے تمام مخلوقات کو عاجز کر دیا ہے کیا مطلب یعنی تمام مخلوقات اس بات سے عاجز ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی قدر اور حقیقی منزلت اور مرتبہ اور مکان جو اللہ کے یہاں ہے اس کو جان سکیں یعنی کوئی بشر حقیقی مرتبہ نہیں جان سکتا اروازیں ہو رہی ہے کہیں کہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ مبالغہ نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں یا وہ مخلوق ہیں ہے تو مخلوق آپ ہاں. کہ جن کی اتباع پر اس کائنات اسکول وجود کے خالق و مالک کی رضا کا انحصار ہے کہ تو اگر آپ اس طریقے پر بھی غور کریں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات یعنی ہے وہ ایک عبد اور اللہ سبحانہ العالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے لیکن ان کی اتباع ان کی محبت ان کی اطاعت پر اب اس کل کائنات کے خالق کی رضا کا آپ کی بیسط کے بعد داغ و مدار ہے تو فرمایا آئی الورا فہم فلئی سیور فلقربی فی غیر فاحی میں قریب سے جو بھی نظر آئے گا وہ شکست خوردہ ہے نہیں جان سکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ جاننا چاہیے تھا کہتے ہیں ہیں جیسے کہ شمس ہے نا آپ کو دور سے تو لگتا ہے چھوٹا سا ہے لیکن جیسے جیسے قریب ہوتے چلے جائیں گے امم کہتے ہیں قرب کو تو آنکھ جو ہے وہ چندیاتی رہے گی وہ دیکھ نہیں سکے گی یار جتنا آپ سورج کے قریب ہوں گے کیا سورج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اتنی دور سے نہیں کر سکتے تو قریب سے کیسے کریں گے تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بھی سورج سے اور قمر سے تشبیح دی گئی حضرت نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ سیف کے مان تھا تلوار کے مان تھا آپ نے فرمایا تو اصل میں سیف سے تشریح کیوں دیتے ہیں عرب لوگ دو چیزوں کی وجہ سے یعنی ایک تو سیف کے اندر ہوتی ہے لمعان اور بریف چمک یعنی تلوار جب لگائی جائے گی تو اس میں چمک ہوگی نا اور دوسرا یہ کہ چہرے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ذرا تھوڑے گول ہوتے ہیں اور کچھ طویل ہوتے ہیں تو طویل چہروں کو سیف سے تشبیح دی جاتی ہے جس میں ذرا گولائی زیادہ ہو اس کو شمس یا امر سے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں مثل سیف نہیں تھا بلکہ مثل شمسی او مثل القمر دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی معرفت بوش وہ قومیں کیسے کریں گی وہ لوگ کیسے کریں گے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خوابوں میں گرفتار ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے وہ سب خوابوں کی دنیا ہے جو خوابوں میں گرفتار ہے جو سو رہا ہے خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے وہ شخص کیا اللہ کے نبی کو جانے گا وہ پھر دنیا حقیقت پھر کہتے ہیں دیکھو ہمارا مبلغ علم کیا ہے جو بات ہمیں ماننا ضروری ہے کہتے ہیں فمبلغ العلم بشر. علم کی پرواز ہماری یہ ہے کہ اللہ کے نبی سسلم بشر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کیونکہ وہ قرآن میں بتا دیا کہ آپ بشر ہیں لیکن وہ انہی میں ہیں بشر لیکن اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر خی خیر خلق اللہ یعنی اب ال تو اس میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں امام بسیر کہ اللہ کے نبی کا بشر ہونا آپ کی فضیلت ہے یعنی یہاں فضیلت کے بیان میں کیا کہتے ہیں فبب لغل قلعہ تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کے نبی کو بشر کہنے سے آپ کا نقص ایسا نہیں ہے کیونکہ ان اگر فرشتہ ثابت کریں یا محض نور ثابت کریں جیسے کہ فرشت نور ہیں تو وہ تو اللہ کے نبی سے افضل نہیں ہیں انسانوں سے افضل نہیں ہے بحیثیت نو تو بحیثیت نو جو اللہ نے بہت سی الواع پیدا کیے ہیں ان میں بشر سب سے افضل ہے تو لہذا اس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی بشر دی تھی بہت بازیں ہو رہی ہے کہ لئے. جب اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل بشر ہے بات بازیں اور اللہ کے نبی بشر میں سب سے افضل ہے تو کل مخلوقات میں سب سے افضل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا اور بشر ہونے سے جیسے ہم نے کہا کہ بھی بشر ایک نو ہے نو میں جو افراد ہوتے ہیں ضروری نہیں ایک دوسرے کے مانند ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام بشر کے مانند بھی نہیں ایوکم مثلی تم میں سے کون میرا جیسا تو کیا کہتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بشا میں کلام با ہر وہ نشانی جو رسول کرام لے کر آئے غسول کرام یعنی اللہ کے رسول جو پہلے گزر چکے جتنی بھی نشانیاں لے کر آئے ہیں فنت تسولت منوری بھی تو یہ سب نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی سے انہیں حاصل ہوئیں اس کو جیسے ہمارے بعض بزرگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بذ ہے اور باقیوں کے رسالت بالعرض ہے سمجھیں ایک چیز بذات ہوتی ہے ایک بالعرض ہوتی ہے یعنی یہ کوئی شہ کسی شے کی یعنی چینی کی خاصیت بزاد میٹھا ہونا ہے پانی کی خاصیت بذات میٹھا ہونا تو نہیں ہے نا لیکن اب اس میں چینی ملا دیں تو میٹھی ہو جائے گی تو اس میں مٹھاس ہے وہ بزات ہے یا بل عرض ہے بل عرض ہے اپنی ذاتی نہیں ہے, ہے تو اس میں بھی گویا بتا رہے ہیں کہ جو بھی تمام رسولوں کی رسالت ہے اصلا مقصود تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے رسالت ہے لہذا ہر نبی نے آپ کی رسالت کی خبر دی ہے لہذا باقی انبیاء گویا تمہید ہیں اور غسول جو ہیں وہ گویا تمیدید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے مبارکہ کے ظہور کے لیے تو گویا آپ کی رسالت بذات ہے رسالت کے کے بال عورت بات ہے اب آپ دیکھیں پچھلی پچھلے بیت میں کہا تھا بشر اگلے میں گئے نور تو گویا بتانا یہ جانے کہ میں کوئی تضاد نہیں ہے بشرور ہے اور باقی اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں یہ سمجھ نہیں آئے گا ہندوستان میں اگرچہ میں نے اس میں دو چار کتابیں پڑھی ہیں جو بریلوی اور دیوبندی مکادم فکر میں لڑائی جھگڑے میں لکھی گئی ہیں لیکن اس میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا یعنی کچھ بھی بات نہیں ہے خلاصہ یہ ہے یعنی اگر بشریت کا انکار کیا جائے گا تو وہ بھی کفر ہے تو قرآن کی نصوص کا انکار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور باقی اگر بشریت پر اتنا زور دیا جائے کہ بس بشر ہی بشر ہیں اور ان کے اندر کچھ اور نہیں ہے ناوز بلّہ عام بشر جیسے تو وہ بھی کفر ہی ہے تو کوئی بھی اس طرح نہیں کہہ رہا ہاں بس کیا ہے نور بھی ہے اللہ کے نبی کو کہ آپ کی روحانی آپ کے اندر روح بھی تو ہے نا اور آپ کی روح جو ہے سب سے افضل مخلوق ہے اور آپ کی روح جو ہے وہ نور سے پیدا کی گئی ہے تو آپ کے نور سے بڑھ کر نور کسی میں نہیں ہے بات بات ہے اور بشریت ہونا کمال ہے اگر محض نور ہونا کمال ہوتا تو فرشتے افضل ہوتے تو فرشتے تو افضل نہیں ہیں بشر افضل ہے بشر کے سامنے جھکایا گیا تو پتہ چلا یہ جو تصور ہے نا کہ یہ جسم گھٹیا ہے کہ نصارہ سے آیا ہے یعنی جس طرح نصحا کا خیال بن گیا کہ یہ جسم گھٹی ہے اس کو یہ کرو اس کو وہ کرو تو ہمارے خیال میں بھی بھائی جسم سے کسی طرح نکال دیا جائے تو جسم تو گھٹی ہے جسم کس میں کہا ہے گھٹی شے یہ بہت افضل شہر یعنی کہیں آپ کو اس طرح نہیں ملے گا پرانے حدیث میں کہ جسم بڑی بری شے ہوتی ہے جسم کے ساتھ جنت میں جانا ہے اگر جسم بہت بری شہر ہے تو ہمارے علماء تکفیر کرتے رہے ان فلاسفہ کی جنہوں نے کہا کہ ماں جسمانی نہیں ہے <laughs> عجیب بات ہے نا یعنی ہم مانتے کیا ہیں عقیدہ ہے جس پر تقفیر کرتے ہیں دوسروں کی کہ جنت جسمانی ہے جنت میں رو بھی جائے گی اور جسم بھی جائے گا انسان جسم اور روح کے ساتھ جنت میں جائے گا معاذ جسمانی کے قائم ہے تو اگر یہ جسم اتنی بری شہر ہے اور سارا ہے تو جنت میں تو نہ ہونا جنت میں تو نہ جائے انسان جسم کے ساتھ تو پتا چلے یہ جو جسم کو کنڈیم کیا گیا ہے وہ ہماری ٹریڈیشن نہیں ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جسمانی قوت فخر ہے کہ نہیں فخر ہے یعنی آپ بتا رہے ہیں نا کہ میرے اندر اتنی قوت ہے سمجھا لیے تو یہ فخر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ایک رات میں طواف کر رہے ہیں اپنی بیویوں پر ستر تو یہ ان کے لیے کمال ہے کہ نقص ہے کمال, کمال ہے کمال ہے رسول کے لیے جسمانی قوت بھی کمال ہے اور سیدھی سی باتیں کمال ہونا بھی چاہیے کیوں کمال نہیں یہ تو نصارہ سے تصور آیا کہ یہ بری ہے ہمارے یہاں تو یہ بری ہے ہی نہیں ہمارے یہاں تو جسم بھی کمال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ شمائل میں صفات پڑھتے ہیں وہ ساری جسمانی نہیں ہوتی خلق والی آپ کا چہرہ ایسا تھا آپ کے بال ایسے تھے آپ کی حاجی ایسی تھیں آپ کے سر کے بال اور آپ کی داڑھی ایسی تھی اور آپ کا سینہ ایسا تھا یہ سب کیا یہ روح کا بیان ہے یہ جسم کا بیان ہے بھاگ والے ہو رہی ہیں نہیں تو جسم کی فضیلت بھی ثابت ہے تو لہٰذا اللہ کے نبی نور ہیں کیونکہ آپ کے اندر روح بھی ہے اور وہ افضل ترین روح ہے اور آپ کا جسم بھی افضل ترین ہے تو آپ افضل المخلوقات ہیں تو باقی کوئی مسلمان بھی تنخیص کی ضرورت تو نہیں کر سکتا کہ وہ کہے گا نہیں میں تو بس بشر مانگتا ہوں جیسے میں ہوں اور آپ ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا سمجھ رہی ہے کہ نہیں لہٰذا اس طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ اس میں انسان خان خواہ اپنا دماغ کھپائے اگر آپ یہ جو پولینیکل لٹریچر لکھا گیا ہے ہندوستان میں اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کا دماغ خراب ہو جائے سم تھا دماغ خراب ہو جائے آپ سمجھیں گے یہی چیزیں ایسا حالانکہ جو چیزیں بالکل سانوی تھیں اس میں ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہا ہے اور یہ اور وہ اور غریب کے الزامات تو وہ سب ٹھیک نہیں آپ دیکھیں یہ فی نہ وہ اللہ خی رخل قلعہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا خیر خلق اور فرمایا <مِن> اور اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کی ذات کا نور نہیں ہے کوئی اسے مانے گا تو وہ تو مشرق اور کافر ہو جائے گا ایسا ہی ہے نا کوئی یہ نہیں مان سکتا اللہ کی ذات میں سے یعنی الویت میں سے کسی کو کچھ نہیں ملا یعنی نور من نور اللہ اس معنی میں نہیں ہے کہ نور من نور اللہ ذاتی بلکہ جیسے کہتے ہیں اللہ کی ہدایت اللہ کا وہ مانا لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن اگر کوئی شخص کا ہے کہ نور سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا جز ہے اور جز وہاں سے منفصل ہوا اور یہ کوئی بھی نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ یہ مسلمانوں میں جو اہل سنت کے اندر فرقے ہیں ان میں سے کوئی یہ بات کہنے کی ضرورت ہے میں کس <سلام> <سلام> कि کا ہے میرا خیال ہے مسئلہ آپ انڈین دیکھیں گے تو اختلاف لفظی ہی ہوگا یعنی انڈین ان سے بھی جا کے اب یہ پوچھیں گے کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خدا کا کوئی جزو ذاتی مانتے ہو <تصفح> نہیں کہہ سکتے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں وہ کہیں گے کہ عبد اللہ ہی وہ رسول اللہ کے بندے ہیں رسول مخلوق ہیں خدا کا کوئی جزو میں نہیں ہے میرا نہیں خیال یہ کسی کا پیدا ہے نہیں ہے نا کسی کا پیتا ہے اور پھر, پھر کہیں گے نورم نور اللہ سے کیا مراد ہے تو بتا دیں گے کہ یہ مراد وہاں نور ذاتی ہے نور جزوی نہیں ہے کہ وہاں سے الگ ہو کر آ گیا اس کی ایک تشریح کریں گے جو بالک ہوگی جس طرح اللہ کو کہا اللہ نور السلاماتی و لڑ اور مسل نور ہی تو اس کی تشریح کی گئی مسال نور ہی فی قلب المؤمن اب اللہ کا نور قلب مؤمن میں کیا ہے تو حضرت اللہ نے کہا یہاں نور سے مراد نور ہدایت ہے اس طرح کی تشریح ہو جائے گی ان سے بھی آپ جا کے پوچھیں گے دو حضرات سے وہ بھی قطع یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نور نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو روح ہے وہ نورانی نہیں ہے یا آپ کی روح وہ بھی یہی کہیں گی سب سے پہلے آپ کی روح پیدا کی گئی ہے نورانی ہے ٹھیک ہے جو عام آدمی کی روح نورانی ہے تو اللہ کے نبی صلی السلم کی کیا ہوگی تو اصلاً یہ بات ان سے تھوڑا سا پیچھا چھڑانا چاہیے ورنہ دماغ خراب ہو جائے گا اور ایک دوسرے کے متعلق جو ہے وہ سوئے زن پیدا ہوتے ہیں حالانکہ جو مسلمانوں کا گروہ ہیں ان میں سے کوئی بھی کھلم کھلا ہے اس طرح شرکت سری کا یا گستاخی یا سری کا کوئی ارتقاب نہیں کرتا سیدھی سی بات ہے وہ جن سے گستاخی نکلتی ہے وہ انہی سے پوچھ لو کہ تم کیا مراد لے رہے ہو جیسے اگر ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جو سلاۃ والسلام پڑھتے ہیں وہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ نور المنور اللہ ہی یا نور منور من اللہ ان سے جا کے پوچھیں گے تو بتائیں گے نہیں یہ مراد ہے اس طرح ان سے بھی جا کے پوچھیں گے تو وہ بھی اپنی مراد واضح کر دیں گے تو کسی نے یعنی ہو نہ لکھی جاتی نہ لیکن گروہ نے تو یہ آپ دیکھیں تو بات بالکل بات ہے جی ہیں ہاں میں پولمیکل جو ریٹریچر ہے نا وہ کچھ خاص قسم کے لوگ ہی لکھتے ہیں اور باتیں اس میں الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہوتے مجھے میں نے بھی پچھلے دنوں دو چار چیزیں پڑھی ہیں جو پڑھتا رہتا تو پڑھ لیتے ہیں تو وہ نئی بات صحیح یعنی وہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں لگتے ہیں ہاں بر میں بہت زیادہ ہے باہر اس طرح بالکل نہیں یعنی یہ جو اہل سنت میں تقسیم بریلوی دیوبندی کی ہو گئی ہندوستان میں یہ باہر نہیں ہے اس طرح وہاں اکثر لڑائی چلتی ہے تو سلفی صوفی ہوتے ہیں یعنی پہلے سنت دوسری طرف سلفی حضرات ہوں گے یہاں وہ بھی ہیں وہ لیکن الگ ہیں لیکن یہاں بیچ میں ایک الگ سے تقسیم بھی ہے نا جو فط حنفی یعنی آپ کے حنفی ماتھری تھی حنفی ماتھری تھی لیکن ہندوستان کے اندر کچھ مسائل پر بدعت اور شرک کے مسائل پر اور اس طرح کے مسائل پر کچھ تفریح ہو گئی تو وہ اسلم بیچ میں معتدل طبقے بہت سے ہیں یہ جو واقعی معتدل رہے ہیں اور وہ تکفیر وغیرہ نہیں کرتے تو وہ بھی بیچ میں چل رہے ہیں لیکن بہت سخت دونوں طرف سے چلتے رہتے ہیں وہ مستقل ہیں جو تکفیر بھی کرتے ہیں اور تذہیل بھی کرتے ہیں اور تفسیق بھی اور ایک دوسرے کے متعلق برے الفاظ بیان کرتے ہیں تو وہ کئی دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی یہودی عیسائی کے متعلق اتنے برے الفاظ نہیں لکھے جائیں گے جتنے مسلمانوں کے متعلق لکھے جا رہے ہیں تو بہت خطرناک صورتحال ہے اور یہ بالکل نبوت کا مزاج اس طرح کا ہے ہی نہیں یعنی دونوں فریق اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دھارے ہیں تو آپ کے اخلاق دیکھ لو وہ اس طرح کا کوئی طریقہ وہاں ہے ہی نہیں یعنی یہ مزاج نبوت ہے ہی نہیں کسی صورت جی میں چاہے رسول اللہ کی محبت کا کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کیا جائے رسول اللہ کا مدازی ہو رہا ہے اور ذرا احادیث پڑھیں آپ اخلاق پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے یہ ہے بہرحال آخری بات ہے فن شمس فَضْلٍ اللہ کے نبی فضیلت کا سورج ہے ہم کبا کے بوہا باقی انبیاء کبا ہیں ٹھیک ہے باقی ستارے ہیں اور یہ بات قرآن کی ایک آیت سے بھی ہے نا آپ دیکھیں آپ کو سراج منیر کہا گیا اور اس کے بعد کلّمر ولیلی نہیں لاسبل جوار تو یہ جو ستاروں کی قسم کھا گئی کھائی گئی القنس الجوار القنڈس اور رات جب جانے لگے تو کہا یہ امبیا آپ سے پہلے ہیں یعنی ان سے ہدایت لی جا رہی ہے جیسے رات کو مسافر ستاروں سے ہدایت لیتا ہے رستے پہ چلنے کے لیے اور پھر صبح طلوع ہوتی ہے تو سورج نکل آتا ہے پھر انسان کواقب سے مستقلی ہو جاتا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور اس سورج کے مقابلے میں کواقب نظر بھی نہیں آئے گی اگرچہ آپ مانیں گے ضرور کہ اسمان پر کواکب ہیں لیکن اب اتباع کسی کوکب کی نہیں ہوگی کسی کوکب کو دیکھ کر آپ راہ نہیں جانیں گے اور پہچانیں گے بلکہ اب سورج نکلا ہوگا تو اللہ کہنے نبی سورج ہے اب آپ نکل آئے ہیں آپ کا جو شمس ہدایت ہے وہ طلوع ہو چکا ہے اب کسی کوکب کی طرف جو رخ کرے گا ہدایت لینے کے لیے وہ گمراہ ہو جائے گا اگرچہ وہ کواقب سب کے سب انبیاء ہیں لہٰذا اس میں وہ حدیث پیشے نظر رکھے نا جب حضرت عمر نے وہ تو لے کر آ گئے تو آپ نے فرمایا لو کارن موسا ماں وسی طبا عمر تو تورات میں سے کچھ پڑھنے کی کوشش کرا تھا ہم نے اگر موسا بھی زندہ ہوتے تو وہ میری ہی اتباع کرتے تو آپ ہیں شمس س فدل ہم کی تو اب ہم ان سے مستبنی ہیں اگرچہ ایمان رکھنا اور احترام ہے لیکن اتباع میں مستبنی کسی نبی کی اتباع نہیں کریں گے سوائے آخری نبی کی کیونکہ آخری نبی کی اتباع سب انبیا کی اتباع ہے. آپ آخری نبی کی تباہ نہ کرنا سب امبیا کو چھوڑ دینا ہے تو فرمایا فَإنَّهُ شَمْسُ هم فِي کیونکہ وہ جو ہیں وہ تو اپنا نور دکھاتے ہیں لوگوں کو اندھیرے میں یہ کواکب کے لیے ظلم کی جمع اندھیروں میں تو یہ ہے ترپن بیچ ہو گیا ہمارا یہ یہ اللہ ہاں ہاں کسی میرا خیال ہے یہ جو اس میں شروع میں لکھا ہے کس بحر پہ ہے کسی بحر پہ ہے یہ سولہ بحور جو ہے نا عربی کی ان میں سے کسی ایک بحر پر ہے تو ان بحر کے اعتبار سے کافی جو ہے مختلف ہوتے رہتے ہیں یہ ایک کافی پہ لکھی ہوئی اس کافی